کرپ لوگوں نے آج ہم نے پڑھنا باب پنجم تفاول جیسے تقابل آمنے سامنے ہونا ٹھیک ہے تفاعل. تقابل جس کی مثال ہے آنے سامنے ہونا. کہ تو اس کے اندر کیا آئے گا دوبارہ دیکھیے تو है तो इसकी हम गर्दान कैसे होगी तकावला तकावला तकावलो तकावला तकावला तकाबल ना तकाबल तकाबल तुम्हारा काबल तुम तकाबल ते तकाबल तुम तकाबल तुम तकाबल तो तकाबल ना ठीक है और इस तरह क्या आएगा तो अनुजुल कैसे आएगा तो कुबिना तो कुबिना तो कुबिलो तो कुबिला तो कुबिरा तो कुबिल ना तो कुबिल तो कुबिल तुम तो تقابل وہ آ جائے گا اور قابل تقابل احتقاب اللولیت تقابلی قابل تقابل قابل تقابل نادی تقابل تقابل ठीक है और इसके अंदर से फिर आगे आएगा जो आगे आ जाएगा जी لا تقابل لا تقابل احتقاب اللول لا تقابل لا تقابل لا تقابل یہ تو آسان گردان ہے بہت آسان مشکل نہیں ہے زبان بھی چڑھتی اچھا اس میں وہ نہیں ہوتا مشکل نہیں ہوتا اچھا اب اس میں آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اور کون کون سے اس کے آپس تفا... میں فخر کرناخر من میں استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو تفاخر ہم کہہ دیتے ہیں پڑھتے ہیں تفاخر نہیں ہوتاخر ہوتا ہے اس کاخر ایک دوسرے میں آپس میں فخر کرنا ایسے تعارف یہ بڑے متعارف بندے ہیں وہ متعارف نہیں ہوتا متعارف ہوتا ہے جانی پہچانی شخصیت متعارف مجھول کا سیکھا ٹھیک ہے متعارف کا مطلب ہے کہ پہچان کروانے والا یا پہچان پہچاننے والا اور ہم جو کہتے ہیں یہ مشہور آدمی اب آگے آگیا آگیا جی ہم. اب آ گیا تخافت آپس میں پوشیدہ بات چیت کرنا تخافت تخافتا محمد اپس میں پشیدہ بات کرنا تو یہ ہوگا یہ اپنے گردانے میں بھی کرنی ہے اور چیزیں بھی کرنی یہ رہے گا تو بڑے آسان باپ ہے مشکل باپ نے باپ میں یہ الحمدللہ ہمارا یہ ختم ہو گیا سلاسی سارا ختم ہو گیا دیکھیں اب روبائی رہ گئے ہیں روبائی رہ گئے ہیں اس لیے تھوڑی سپیڈ ماریں اور جلدی لی کریں ان کو یاد پیچھے سکھتے ہیں وہ بھی جلدی یاد کریں آپ لوگ جلدی سے یاد کر لیں تاکہ جو ہے وہ کام وغیرہ ہو جائے ہم ان شاء اللہ جلد سے جلد شروع کریں تیسری اور چوتھی جو وہ اخ شروع کریں ٹھیک <تصفح> ہے بات جی کوئی سوال ہے کوئی سوال ہے میں مائک فری کر دوں اچھا چلو, چلو ٹھیک ہے چلیے پھر السلام علیکم و اللہ مائک فری